اللہ الرحمانحیم کم صدر محترم میری عزیز بہنوں اور بھائیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرے آج کے خطاب کا عنوان ہے وہ عالمگیر افسانے جنہیں حقیقت سمجھ لیا گیا میں اس سمن میں سمہیدن ارض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو افسانے میں پیش کروں گا ان میں بعض ایسے بھی ہوں گے جنہیں آپ میں سے بعض حضرات حقیقت سمجھتے چلے آ رہے ہوں اور نہ صرف حقیقت سمجھتے چلے آ رہے ہوں بلکہ انہوں نے مذہبی عقیدہ کی شکل اختیار کر رکھی ہو اپنے کسی عقیدہ کے متعلق یہ سننا کہ وہ افسانہ ہے بعض اوقات انسان کے دل میں ایک استرابی کیفیت پیدا کر دیا کرتا ہے آپ میں اگر کوئی صاحب ایسے ہوں جو ایسے وقت میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکتے ہوں تو میں ان کی خدمت میں بس ادب گزارش کروں گا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ میرے اس کتاب کو نہ سنیں اس لیے کہ ہمارے ان اجتماعات میں کسی قسم کی بے ضابط کی یا بے ضبطی کو روا نہیں رکھا جاتا ہماری معافلیں بڑی سنجیدہ متین اور باوقار ہوتی ہے میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ اگر نازک دلی از مان کرا کہ خونم می کراوت از نمائم لیکن <تصفح> اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی سند اور حوالہ کیا ہے یا اس کی وضاحت چاہتے ہوں تو میں یہیں سامنے پچیس بی گلبرگ میں رہتا ہوں اتوار کے علاوہ عام طور پر میں فارغ ہوتا ہوں یعنی وقت نکال سکتا ہوں اگر آپ کچھ وضاحت چاہیں گے مجھ سے وقت لے لیجیے تشریف لے آئیے اور باہر کے حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ خط و خطابت کے ذریعے سے مجھ سے یہ دریافت کر لیں لیکن اس مجمع میں کسی آواز کی اٹھانے کی زحمت گوارا نہ کرے شکریہ اب میں اپنے خطاب کی طرف آتا ہوں انسانی ذہن بھی ایک عجیب تلس میں ہوش ربا واقعہ ہوا ہے آپ کسی بچے سے کوئی صحیح واقعہ بیان کریں وہ چند منٹوں میں اگتا جائے گا لیکن وہی بچہ رات کو سونے سے پہلے اپنی نانی اما سے باسرار تقاضا کرے گا کہ اسے زمرت پری اور کالے دیو کی کہانی سنائے اور بتائے کہ شہزادہ مع نے سلیمانی ٹوپی کہاں سے دی وہ اس کہانی کو ہر شب سونے سے پہلے سنے گا اور کبھی نہیں اکتائے گا لیکن یہی بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو وہ جنوں اور پریوں کی کہانیوں کی طرف کبھی دھیان نہیں دے گا وہ اب ان افسانوں میں کوئی لذت محسوس نہیں کرے گا جس طرح ایک فرد کا ذہن بچپن کے زمانے میں افسانوی کہانیوں میں جاذبیت محسوس کرتا ہے اسی طرح نوے انسان کا ذہن بھی اپنے عہد تفولیت میں حقائق کی جگہ افسانوں میں بڑی کشش پاتا تھا لیکن ایک بچے کے ذہن اور نو انسان کے عہد تفولیت کے ذہن میں مماثلت یہیں تک ہے اس سے آگے ان دونوں میں ایسا بین فرق نظر آتا ہے جو حیرت انگیز بھی ہے اور غور طلب بھی جب بچے کو جوان ہونے پر معلوم ہو جائے کہ جن کہانیوں کو وہ حقیقت سمجھا کرتا تھا وہ حقیقت نہیں افسانے تھے تو اس کے بعد وہ انہیں کبھی حقائق نہیں سمجھے گا لیکن نوئے انسان کے ذہن کی کیفیت یہ ہے کہ جن انسانوں کو وہ اپنے جن افسانوں کو وہ اپنے عہد تفولیت میں حقیقت سمجھا کرتا تھا ان کے متعلق اسے بعد میں بتا دیا گیا سمجھا دیا گیا اور بار بار بتا اور سمجھا دیا گیا کہ وہ افسانے تھے حقائق نہیں تھے لیکن اس کے باوجود وہ انہیں حقائق ہی سمجھتا چلا جا رہا ہے اور ان کہانیوں کو آج بھی اسی جازبیت سے سنتا ہے جس جازبیت سے اپنے بچپن کے زمانے میں سنا کرتا تھا حتیٰ کہ اگر کوئی اس سے یہ کہے کہ یہ حقیقتیں نہیں افسانے ہیں تو وہ اس کے پیچھے لٹ لے کر پڑ جاتا ہے میں آج کی نشست میں چند ایک ایسے افسانوں کا ذکر کروں گا جو ساری دنیا میں عام ہیں ہزاروں برس سے عام چلے آ رہے ہیں اور یہ بتا دینے کے بعد بھی کہ یہ افسانے ہیں حقیقتیں نہیں انہیں برابر حقیقتیں سمجھا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ حقائق نہیں افسانے ہیں تو اس کے خلاف یوں کو حرام مجا دیا جاتا ہے گویا اس سے کسی سنگین ترین جرم کا ارتقاب ہو گیا ہو آپ غور سے سنیے کہ وہ افسانے کیا ہیں سب سے پہلا اور قدیم ترین افسانہ آج ایک انسانی بچے کی پیدائش ایسا معمولی واقعہ بن چکی ہے کہ اس کے متعلق نہ کسی کو کوئی حیرت ہوتی ہے نہ استجاب ہر شخص جانتا ہے کہ مرد اور عورت کے جنسی اختراط سے استقرار حمل ہوتا ہے اور اس طرح ایک انسانی بچہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ سوال کہ سب سے پہلا انسان یا انسانوں کا جوڑا کس طرح وجود میں آ گیا ایسا پیچیدہ اور مشکل ہے کہ ذہن انسانی اپنے عہد تفولیت میں اس کا کوئی اطمینان بخش حل سوچ نہیں سکتا تھا چنانچہ اس کے لیے اس نے مجبوراً ایک افسانہ وضع کیا جس سے اس کا ذہنی خلجہان دور ہو گیا یہ افسانہ ہمیں یہودیوں کی قدیم ترین مقدس کتاب میں ملتا ہے واضح رہے کہ جو تورات اس وقت دنیا میں موجود ہے اور جس میں یہ افسانہ پایا جاتا ہے وہ کتاب <تصفح> <تصفح> یا کتابوں کا مجموعہ وہ نہیں جو حضرات انبیاء کرام کو خدا کی طرف سے بذریعہ وحی عطا ہوئی تھی یہ تورات انسانی تعریفات کا مرقع ہے اسی لیے اس میں اس قسم کے افسانے پائے جاتے ہیں اس میں لکھا ہے یہاں سے افسانے کی ابتدا ہوتی ہے کہ خدا نے زمین اس کی نباتات اور حیوانات پیدا کرنے کے بعد زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا اور اس کے نتنے میں زندگی کا دم پھونکا سو آدم جیتی جان پیتی یہ تمام حوالے میرے اس پیمفلٹ میں موجود ہے جو غالباً آج کی نصست کے بعد آپ کو یہیں مل جائے گا اور کے اس بیان کے مطابق خدا نے گویا ایک مٹی کا پتلا بنا کر اس میں جان ڈال دی اور اس طرح دنیا میں سب سے پہلا انسان وجود میں آ گیا لیکن تنہا ایک انسان سے تو کام نہیں چل سکتا تھا اس سے نسل انسانی وجود میں نہیں آ سکتی تھی اس کے لیے عورت کی بھی ضرورت تھی تو اس ضرورت کو یوں پورا کیا گیا کہ تورات کے بیان کے مطابق خداون خدا نے آدم پر بھاری نیند بھیجی کہ وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اس کے بدلے گوشت بھر دیا اور خدا خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر آدم کے پاس لایا اور آدم نے کہا کہ اب وہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اسی سبب سے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نار سے نکالی گئی لیجیے دنیا کے مشکل تری مسئلہ کا حل مل گیا جب ایک مرد اور ایک عورت وجود میں آ گئے تو نسل انسانی کے آگے چلنے میں دشواری کیا باقی رہ گئی کیونکہ یہ افسانہ دلچسپ بھی تھا اور زہر انسانی کی ایک بہت بڑی الجھن کے دور کرنے کا مجب بھی اس لیے یہ بڑا مقبول ہوا اور رفتہ رفتہ عالمگیر بن گیا حتیٰ کہ اب یہ بتانا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ دوسرے اہل مذاہب نے اسے تورات سے مستعار لیا تھا یا محرف تورات کے افسانہ نگار نے اس کا پلاٹ کہیں اور سے اچک لیا تھا یہ افسانہ ساری دنیا میں عام اور مقبول ہو کر حقیقت کی شکل اختیار کر چکا تھا کہ آج سے ڈیڑھ ہزار سال قبل عرب کی سرزمین میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وبوسی اور آپ نے وہی کی زبان سے اعلان فرمایا کہ انسانی تخلیق کی ابتدا کا یہ تصور ذہن انسانی کا تراشیدہ ہے سب سے پہلے نہ کوئی ایک فرد مٹی سے بنایا گیا تھا نہ اس کی پسلی سے عورت نکالی گئی تھی نہ انسان سطح عرض پر زندگی کے سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی ہے جس کا ملخص یہ ہے کہ خدائے کائنات کی اسکیم کے مطابق غیر زی حیات مادہ ان آرگینک میٹر اور پانی کے امتزاج یعنی قرآن کے الفاظ میں تین لازب سے چپچپی مٹی سے زندگی کا اولی جرسوما لائف سین ظہور میں آیا جو جوش نمو سے دو حصوں میں بٹ گیا اس کا ایک حصہ نر کی خصوصیات کا حامل تھا اور دوسرا مادہ کی اس سے زندگی آگے بڑھنی شروع ہوئی اور جرسومات سے کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں آئی وہاں سے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آبی حیوانات اور پھر خشکی کے جانوروں کی صورت میں جلوہ پیرا ہوئی اس سے آگے حیوانات کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ اپنے ارتقائی مراحل طے کرتا پیکرے انسانی میں نمودار ہو گیا میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ پرسوں ہی رات محترم قبلہ ڈاکٹر سید عبد الوجو صاحب نے اپنے بڑے ہی بصیرت وجہ لیکچر میں سلائیڈز کے ذریعے سے سائنس اور قرآن کی روشنی میں یہ بتایا تھا کہ کس طرح زندگی کا اولی جرسوما ارتقای منازل طے کرتے کرتے تیک انسانیت میں نمودار ہوا تھا اور جو اب آپ تفصیلی طور پر اس سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو میں عرض کروں گا کہ میں نے اپنی کتاب ابلیس و آدم میں انسان اور آدم کے عنوانات میں نظریہ ارتقاء اور انسان کی تخلیق کے مسئلے کی وضاحت سائنس اور قرآن کی روشنی میں کی ہے آپ آب, اب وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہرحال قرآن نے یہ نظریہ پیش کیا جس نے ارباب فکر و نظر کو دعوت تحقیق کو تجسس دی اور یوں جوں سائنٹیفک انکشافات آگے بڑھتے گئے وہ قرآنی نظریہ حیات کی زندہ شہادات بنتے گئے قرآن کریم نے یہ کہا اور علمی تحقیقات نے اس کے دعوی کی اس طرح واشگاف طور پر تصدیق کر دی لیکن ذہنِ انسانی کا بچپن ہے کہ وہ اس حقیقت میں کوئی جاذبیت نہیں پاتا اور بدستور اسی افسانہ کوہن کو وجہ دلکشی بنائے ہوئے ہے بلکہ جیسا کہ ہر افسانے کے ساتھ ہوتا ہے مرور زمانہ, میں اس کے مرور زمانہ نے اس کے خاکہ میں طرح طرح کی رنگا آمیزیاں کر دی ہیں اور حیرت اندر حیرت کہ یہ داستان گوئی اس قوم کے لٹریچر کی باعث زینت بن رہی ہے جو قرآن مجید کو خدا کا کلام مانتی ہے اور قیامت بالائے قیامت کہ وہ ان افسانہ ترازیوں کو منسوب کرتی ہے اور غلط منسوب کرتی ہے اس ذات اقدس اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس نے دنیا کو علم و حقائق کی ایسی درخشندہ اور تابناک شمع یعنی پرانے کریم عطا کی سنیے کہ اس قوم کے ہاں یہ افسانہ کن الفاظ میں دوہرایا جاتا ہے ہمارے ہاں تفسیر ابن کثیر کو بڑا موتبر مانا جاتا ہے اس تفسیر میں تخلیق آدم کے سلسلے میں پہلے یہ مذکور ہے کہ فرشتے بدھ کے دن پیدا ہوئے جنات جمعرات کے دن اور آدم جمعے کے دن تاریخ نہیں دی صرف دن دیے ہوئے آدم کی پیدائش کے متعلق لکھا ہے کہ پھر آدم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی اور اچھی تھی جب اس کا خمیر اٹھا تب اس سے آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور چالیس دن تک وہ یوں ہی پتلے کی شکل میں رہے ابلیس آتا تھا اور لاد مار کر دیکھتا تھا کہ وہ بجتی مٹی تھی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو پھر وہ ابلیس اس کے منہ کے سوراخ سے گھس کر پیچھے کے سوراخ سے جا نکلتا تھا اور پھر وہاں سے گھس کر منہ کے سوراخ سے باہر آتا جاتا تھا پھر جب اللہ نے ان میں روح پھونکی اور وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی تو جہاں تک پہنچتی رہی خون گوشت بنتا گیا جب ناف تک پہنچی تو وہ اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور جھٹ سے اٹھنا چاہا لیکن نیچے کے دھڑ میں رو نہیں پہنچی تھی اس لیے اٹھ نہ سکے جب روح سارے جسم میں پہنچ گئی اور چھینک آئی تو کہا الحمد رب العالمین اللہ تعالی نے جواب میں کہا یار حمک یوں ان تفاسیر کی روح سے آدم پیدا ہوئے اس کے بعد ان کی بیوی کی پیدائش کے سلسلے میں لکھا ہے کہ آدم تنے تنہا تھے ایک دن آپ پر نیند کا غلبہ ہوا تو آپ کی بائیں پسلی سے حضرت ہوا کو پیدا کیا گیا جاگ کر انہیں دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ عورت کے پسلی کے سلسلے میں پیدا پسلی سے پیدا کیے جانے کے سلسلے میں اس تفسیر میں لکھا ہے کہ حدیث میں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے بلند پسلی سب سے ٹیڑی ہے پس اگر تو اسے بالکل سیدھی کرنے کو چاہے گا تو توڑ دے گا تو اس میں کچھ کدی باقی چھوڑے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے یہاں تک افسانہ کچھ پھیکا پھیکا سا تھا اب دیکھیے کہ اس میں رنگینیاں کس طرح سے پیدا کی گئی کہا یہ گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس عورت کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہی کے ذریعے اللہ کا حکم پہنچا کہ آپ اس وقت تک اسے چھو نہیں سکتے جب تک اس کا مہر نہ ادا کرتے حضرت آدم نے پوچھا کہ یہ پروردگار اس کا مہر کیا ہے اکتعلی نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مہر یہ ہے کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دس بار درود بھیجا جائے حضرت آدم نے دس مرتبہ درود بھیجا اور ملائکہ کی شہادت کے ساتھ دونوں کے ماں بین نقاح قائم ہوا اور اس جمعہ کے آخری حصے میں فرشتوں کو حکم ملا کہ یاقوت اور سچے موتیوں کے زیور اور لباس زینت سے حضرت ہوا کو آراستہ کر کے دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے یہ تفصیل برادران عزیز بیان کی ہے کراچی کے بہت بڑے مولانا اور سب سے بڑے نکاح کہاں احتشام الحق صاحب ہیں انہوں نے اپنے درس قرآن کریم میں اس تفصیل کو بیان کیا تھا اور ایک مولانا احتشام الحق صاحب پر ہی کیا معقوف ہے یہ آپ کو ہر محراب و ممبر سے سنائی دے گی اور پھر عرض کر دوں کہ اس کی نسبت کی جائے گی حضور دارتما صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اجر واضح رہے کہ قرآن کریم میں بیان کردہ قصہ آدم کسی ایک فرد یا ایک جوڑے کی داستان نہیں آدم سے مراد آدمی ہے اور وہ خود انسان کی سرگزشت کا تمثیلی بیان ہے قرآن کریم میں اس قصہ سے ہٹ کر صرف ایک مقام پر آدم کا لفظ آیا ہے جہاں کہا ہے کہ ان اللہ حصف آدم و نوحم و الا ابراہیم و علی آل عمران العالمین ہم نے آدم نوح عل ابراہیم اور آل عمران کو اقوام عالم میں سے برگزیدہ کیا اس آیت میں اگر آدم سے مراد کوئی فرد ہے اور وہ نبی تھے تو وہ یقیناً وہ آدم نہیں ہو سکتے جن کا تمسیلی ذکر قرآن میں آیا ہے اس لیے کہ ایک نبی کی شان سے بعید ہے کہ خدا اسے خاص طور پر تاکیدن ایک کام سے منع کرے اور وہ اس کے الرغن اس کی خلاف ورزی کرے اور یہ جرم ایسا ہو جس کی پاداش میں اسے جنت سے نکال دیا جائے کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا تھا لہذا میں نے جس افسانے کا ذکر کیا ہے اس کا تعلق کسی نبی سے نہیں ہو سکتا اب آگے بڑھی دوسرا افسانہ اسی افسانے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ تورات کے بیان کے مطابق خداون خدا نے آدم اور ہوا کو باغ عدن میں رہنے کے لیے کہا اور وہاں ہر طرح کا سامان رزق مہیا کر دیا لیکن نیکو بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا لیکن عورت سانپ یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور اس درخت کے پھل کو کھا لیا اور اس کے بعد اپنے خامد کو بہکا کر پھل کھلا دیا اس پر خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے جو یہ کام کیا ہے تو میں تیرے حمل میں تیرے درد کو بہت بڑھاؤں گا اور تو درد سے لڑکے جنے گی اور اپنے قسم کی طرف تیرا شوق ہوگا اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اس جرم کی پاداش میں یہ سزا تھی جو اس کو دی گئی یعنی عورت شیطان کے فریم میں آگئی گئی اور اس کے بعد اس نے مرد کو بھی بہکا دیا اس سے نتیجہ مرتبیہ کیا گیا کہ دنیا میں تمام گناہوں کا سرچشمہ عورت ہے اس سے آگے بڑھے تو اس افسانے میں اس ٹکڑے کا بھی اضافہ کر دیا کہ اب ہر انسانی بچہ اپنے اول ماں باپ کے گناہ کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے دنیا میں آتا ہے ب الفاظ دیگر انسان اپنی فطرت کی روح سے کن اور گناہ گار واقعہ ہوا ہے اس افسانے نے انسانی زندگی کو کس قدر گھناؤنا بنا دیا اور عورت کو کس قدر نفرت انگیز پشٹی کے گڑے میں دھکیل دیا اس کی شہادت تاریخ انسانی کے اولاد سے مل سکتی ہے اس سے نو انسان کی نصف آبادی مقام آدمیت سے نیچے گر گئی اور دنیا ایک ایسا جیل خانہ بن گیا جس میں انسان کو سزا بھگتنے کے لیے مجبورن بھیج دیا جاتا ہے یہ افسانہ بھی عالمگیر حیثیت اختیار کر چکا تھا کہ قرآن آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ داستان بھی سراسر کس و افترا ہے اس نے کہا کہ نہ عورت نے مرد کو بہکایا اور نہ ہی وہ گناہوں کا سر چشمہ ہے مرد اور عورت دونوں انسان ہیں اور جس قدر صلاحیتیں انسان کو دی گئی ہے وہ ان دونوں میں موجود ہیں دونوں انسان ہونے کی جہت سے یکساں واجب و تکریم ہیں اور مسافر زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ دوش بدوش چلنے کے قابل قرآن کریم اس افسانے کی جگہ حقیقت کو لایا لیکن کچھ عرصہ کے بعد ذہن انسانی نے ذہن انسانی کے بچپن نے پھر اسی افسانے کو اپنا لیا چنانچہ خود مسلمانوں نے عورت کے متعلق بھی وہی تصور قائم کر لیا جسے قرآن نے مٹایا تھا عورت ناقص العقل ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اس لیے ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی مرد عورتوں پر حاکم اور داروغ ہیں اس کی تائید میں اس قسم کی روایات وضع کی گئی کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کر سکتا کہ وہ ماسوائے اللہ کے دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے یا یہ کہ حضرت اشس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مہمان ہوا اتفاقن اس روز میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی اور حضرت عمر نے اپنی بیوی کو مارا پھر مجھ سے فرمانے لگے اشس تین باتیں یاد رکھوں جو میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہیں ایک یہ کہ مرد سے یہ نہ پوچھا جائے کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا دوسرے یہ کہ وتر پڑے بغیر نہ سونا اور تیسری بات راوی کے ذہن سے نکل گئی گنگائی وغیرہ نکل گئی کہیں یہ کہا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے میراج کی شب دیکھا کہ دوزخ میں عورتوں کی اکثریت عورتیں کہتے وقت یہ جیسا کہ کل میری تارا بیٹی آرسی نے اپنی تقریر میں کہا تھا جب یہ عورت کہتے ہیں تو ان کے سامنے صرف بیوی ہوتی ہے اس لیے کہ اگر جہنم میں عورتوں کی کثرت تھی تو ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہوتی ہے اور دنیا میں با اسکس نائے چند ہر عورت زندگی کی ایک منزل میں پہنچ کے ماں باندھتی ہے تو عورتوں کی اکثریت کے تو پاؤں کے نیچے جنت ہوئی آپ جہنم میں پاؤں کے نیچے جنت اسی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا بڑی دلچسپ بات تو شیطان نے آ کر اس کی اطلاع حضرت ہوا کو دی جسے سن کر وہ چیف نے چلانے لگی اتنے میں حضرت آدم آئے اور بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی لیکن حضرت حبا رونے چلانے میں مصروف رہی اور کوئی جواب نہ دیا جب حضرت آدم کے کئی بار پوچھنے پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ نے بیوی سے کہا کہ اچھا اگر تو روتی ہے تو جا تیری بیٹیاں ہمیشہ روتی ہی رہیں گی تجی روی رہی اس ماں دا کیتا ہوا اگے آن دیا عزیزان مان ہسنے کا نہیں خون کے آنسو بہانے کا مقام یہ چیزیں آپ کے ہاں کی موت برتری تفصاثیر میں لکھی ہیں اور ہماری بدبختی کہ ان میں سے ہر ایک کی نسبت اس ذات اقدس اعظم رضی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی وزیر روایات نے اس قسم کے افسانے تراشے تو شاعروں نے آگے بڑھ کر مصرا اٹھایا عورت کے متعلق اس قسم کے تصورات کو عام کیا گیا جیسا کہ اندر نامے میں ہے کہا یہ گیا کہ اگر نیک بودے سراحوال زن زن یہ عورت کی اگر فطرت نیک ہوتی تو زنارہ مزن نام بودے نام زن زن کے معنی فارسی میں ہوتا ہے مات مزن کے معنی مت مار کہتا ہا. اگر یہ نیک فطرت ان کی ہوتی تو عورتوں کو مزن کہا جاتا کیونکہ ان کو زن کہا جاتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی فطرت بعد ہے مار یہ خوش گفت جم جمشید بارائے آئے زن کے خوشگ کتنی خوشی سے باتیں کھل رہی ہیں یہ شاعر کی کتنا اچھا کہا جمشید نے اپنے مذاہب سے کیا اچھا کہا کہ یا پردہ یا گور بہ جائے زن اور اگلا شعر ہے جسے پڑھتے وقت ندامت سے میری آنکھیں زمین میں گڑ جاتی ہیں کہا کہ مشاؤ ایمن ازن از کے زن پار سا۔ سی عورت کے متعلق یہ نہ دل میں فریب دے لینا کہ وہ پارسا واقع ہوئی ہے میں بسحد معافی اپنی بیٹی اور بہنوں سے یہ چیزیں پڑھتا ہوں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا مشاعر منازن کہ زن پارساس کہ خار بستہ بے گرچ دستاشناخت اشوی تو ایک طرف ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتا بڑا ہی شاخ گزرتا ہے دل کے اوپر اور یہ چیز شاعروں تک کی معدود نہ رہی ہمارے ہاں کے اولیاء اکرام اور بزرگان الزام نے بھی اس باب میں کوئی کثر نہیں اٹھا رکھی مثلا حضرت ایک دادا گانجبخش احمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہشت میں پہلا فتنہ جو آدم پر مقدر ہوا اس کا اصل یہی عورت پہلے پہل جو فتنہ دنیا میں ظاہر ہوا یعنی حابیل اور قابیل کی لڑائی اس کا سبب بھی عورت تھی اور جب خدا نے چاہا کہ دو فرشتوں ہاروت و ماروت کو سزا دے تو اس کا سبب بھی عورت ہی کو قرار دی اور آج دینی اور دنیاوی تمام فتنوں کے جملہ اسباب کا موجب بھی عورت ہی یہ ہیں وہ عزیزانِ عمان افسانے جنہیں آپ ہر واض کی مجلس اور ہر ارشاد کی دعوت میں سنتے چلے آ رہے ہیں اور سنتے چلے جائیں گے اور تماشا یہ کہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا جائے گا کہ بہشت ماں کے قدموں کے نیچے ہے سوال یہ ہے کہ اگر عورت تمام فتنوں کی جڑ ہے تو پھر بہشت ماں کے قدموں کے نیچے کیسے ہو سکتی ہے کیا ماں عورت نہیں ہوتی مرد ہوتی ہے لیکن اس سوال کا جواب تو عقل کی روح سے دیا جا سکتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر افسانے کا تجزیہ عقل کی روح سے کیا جانا لگے تو اس کی ساری لذت ختم ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ افسانہ بھی وضع کیا گیا کہ دین میں عقل کو دخلی نہیں ہوتا فیصلہ ختم کی. افسانوں کی لذت تو اسی صورت میں باقی رہتی ہے نا کہ منطقی طور پر ان کا اینالیس نہ کیا جائے اگر وہاں افسانوں کے اوپر عقل آ کے ایک معیار بن جائے تو پھر تو افسانہ افسانہ رہتا نہیں ہے ان افسانوں کو افسانہ رکھنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ یہ ایک اور افسانہ ولا کیا جاتا ہے ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یہ افسانہ وزا کیا گیا کہ مذہب میں عقل کو دخل نہیں ہوتا اور یہ ٹھیک ہے مذہب میں تو عقل کو دخل ہوتا نہیں بات دین کی کیجیے کہ جس کا سارا مدار ہی عقل اور منطق اور فلسے اور بصیرت کے اوپر ہے جہاں تک انسانی بچے کے گناہگار پیدا ہونے کا تعلق ہے ہم نے اور के کے افسانے کو یوں تو نہیں اپنایا کہ ہر پیدائشی بچہ اپنے اولی ماں باپ کے گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھ کے اوپر لاد کر لاتا ہے لیکن جھونپڑی میں پیدا ہونے والے اور محل میں پیدا ہونے والے بچے کو ایک جیسا انسان تو ہم بھی نہیں سمجھتے جھونپڑی میں پیدا ہونے والا بچہ تمام عمر ضلعت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کیا یہ اس کے پیدائشی جرم کی سزا نہیں اور محل میں پیدا ہونے والا بچہ جب اپنی پیدائش کے ساتھ ہی کئی فیکٹریوں مربوں کوٹھیوں اور لاکھوں روپے کا مالک بن جاتا ہے تو کیا یہ بھی محض اس کی پیدائش کا انعام نہیں یہ افسانے گناہ اول یعنی اوریجنل سن کے افسانے سے کم حیرت انگاز انگیز اور وجہ تزلیل انسانیت یا جب لڑکے کو لڑکی کو لڑکے سے اور عورت کو مرد سے کم تر درجہ دیا جاتا ہے تو یہ بھی لڑکی کے پیدائش جرم کی سزا نہیں ہے کیا اس نے یہ اللہ میاں سے درخواست کی تھی کہ مجھے لڑکی بنا کے بھیجا جائے یا اس کی کنسنٹ لی گئی تھی کہ تمہیں ہم دنیا میں لڑکی بنا کر بھیجتے ہیں یہ کس جرم کی پاداش میں تھا کہ اسے لڑکی بنایا جو ساری عمر کے لیے اس بیچاری کو ذلت کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے عزیزان مان ہم ہندوؤں کے ورن آشرم یا ذات پات کے عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے پچھلے جنم کے عقیدے کی ہنسی اڑاتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذات پات کے عقیدے میں پھر بھی ایک منطق ہے وہ کہتے ہیں کہ شودر برہما کے پاؤں سے پیدا ہوتا ہے کہ ساری عمر وہ برہمن کی خدمت کرے اور ذلیل رہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کسی صاحب کا جنب میں برے کرم کیے تھے وہ صاحب کا جنم کے کرم کی سزا بگتنے کے لیے شودر پیدا ہوتا ہے غلطی سے ہی ایک منت کی تو ہے لیکن یہ چیز کہ لڑکی ہمیشہ لڑکے سے بہتر درجے کے اندر رہے گی عورت مرد کے مقابل میں ضلیل رہے گی یہ چیز پیدائش کے انسیڈینٹس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی پیدا ہوتی ہے اور ہم اس کے ساتھ یہ سیدھا بھی نہیں مانتے کہ وہ کسی پچھلے جنم کے برے عامال کے صدقے میں لڑکی اور عورت پیدا کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ذاتوں کا ون اور وہ اوا گون کا مسئلہ ہمارے ہاں نہیں ہندوؤں کے ہاں وہ مسئلہ موجود ہے دیکھتے ہیں کہ افسانے کہاں تک ہمیں لے جاتے باقی رہا دنیا کا جیل خانہ ہونا تو خود ہمارے ہاں بھی اس قسم کی وزی روایات عام ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا جیل خانہ ہے اور مومن کی حیثیت اس میں قیدی سی کی ہے اور مقربین نے بارگاہ خدا بندی کے نزدیک دنیا سے زیادہ قابل نفرت چیز کوئی نہیں یعنی جس دنیا کی تخلیق کو خالق کائنات فخر سے بیان کرتا ہے اسے یہ حضرات قابل نفرت شے قرار دیتے ہیں خالق کے حضور جھکنا اور اس کی تخلیق سے نفرت کرنا یہ بھی مقرب بننے کا عجیب طریقہ ہے دنیا <تصفح> تیسرا افسانہ بہت ہی زیادہ عالمگی اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بڑے بوڑھے حضرات کی جبینوں پر یقیناً جفر کے نقشے بننے شروع ہو جائیں گے افسانہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے اس پہ تو آپ کو تعجب ہوگا کہ لیجیے صاحب یہ اس کو بھی افسانہ کہتا ہے اس افسانے نے ایسی عالمگیر حیثیت اختیار کر رکھی ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں اسے حکم خداوندی قرار نہ دیا جاتا ہو اور کوئی معاشرہ ایسا نہیں جس میں اس حکم کی اطاعت کو معیار صدات اور شرافت نہ سمجھا جاتا ہو حتیٰ کہ ہندوؤں کے ہاں رام کو محض اس لیے ایشور کا اوتار بنا دیا گیا کہ اس نے باپ کے حکم کی بلا چون و چرا की کی حالانکہ باپ اور بیٹا دونوں سمجھتے تھے کہ وہ حکم بڑا ہی ناماقول ہے رام کے باپ دشرت کی بیوی نے بوڑھے خامن سے کہا کہ تم مجھے بچن دو کہ جو بات میں کہوں گی وہ مانوں گے اس نے وچن دیا تو اس نے کہا کہ تمہارے بعد تخت کا وارس میرا بیٹا ہوگا رام نہیں ہوگا باپ بھی سمجھتا تھا کہ یہ مطالبہ غیر معقول ہے اور بیٹا بھی لیکن بیٹے نے محض باپ کے حکم کی اطاعت کے خیال سے سرے تسلیم خم کر دیا اور اس کا یہ عمل ایسا بلند تصور کیا گیا کہ اسے مافا کو بشر قرار دے کر ایشور کا اوتار بلکہ خود ایشور بنا لیا گیا حالانکہ دونوں جدا وقت ہوتے وقت رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے گڈا کہہ رہا تھا کہ میں نے کیا حمات کی کہ اسے بچن دے دیا اور اس کے بعد بیٹا اسے سمجھاتا تھا کہ کوئی بات نہیں دے دیا بچن تو میں آپ کے اس وچن کی پالن کروں گا دونوں رو رہے ہیں اسے ناماکول بھی سمجھ رہے ہیں لیکن وہ رام جس نے اس حکم کی تعمیل میں ایشور بننا تھا ایشور بننے کے چاؤ میں روتے ہوئے جنگل میں تشہیر لے قرآن نے آ کر اس افسانے کو بھی بادل قرار دیا اور کہا کہ اس میں صبح نہیں کہ جب تک بچے اپنی زندگی آپ بسر کرنے کے قابل نہیں ہوتے انہیں والدین کی رہنمائی کے مطابق چلنا چاہیے لیکن جب وہ ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل ہو جائیں انہیں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے چاہئیں وہ دوسروں کے تجربے سے فائدے اٹھا سکتے ہیں لیکن دوسروں کے فیصلے ماننے پر مجبور نہیں کیے جا سکتے یہ تو غنیمت ہے کہ دنیا نے ماں باپ کی عتاد فرض ہے کہ عقیدے کو محض نظری یا انفرادی حد تک رکھا اگر عمل ہر آنے والی نسل جانے والی نسل کے فیصلوں کی عتاد کرتی رہتی تو دنیا آج وہی ہوتی جہاں پہلا انسان تھا اس سے ایک قدم آگے نہ بڑھ سکتی قرآن نے آ کر کہا کہ زندگی اپنے ارتقائی منازل طے کرتی آگے بڑھتی جا رہی ہے اس لیے ہر دور کے تقاضے سابقہ دور سے مختلف ہوتے ہیں لہذا ہر نسل کو اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے لیے آپ فیصلے کرنے چاہیے اطاعت صرف احکام و اقدار خداوندی کی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کی روح سے ماڈل کسی رام کی زندگی کا نہیں حضرت ہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہے جس نے کھلے بندوں اپنے باپ سے کہہ دیا کہ آتا تخنامن حتن کیا تم ان مٹی کی مورتوں کو اپنے خدا بنائے ہوئے ہو انی ارا کا وقام کا بھی دلاد مبین میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو قرآن نے رام کو ماڈل نہیں قرار دیا تیبرا ہیم کو ماڈل کرار دیا ہے کہ اگر باپ غلطی کرتا ہے تو وہ باپ کو بھی ٹوک دیتا ہے کہ تم سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے قرآن نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے ان کی اطاعت کا نہیں ماں باپ کی اطاعت فرض ہے کہ عقیدے کو آگے بڑھائیے تو اسلاف کی تقلید کا عقیدہ سامنے آ جاتا ہے اور اسناف پرستی کا عقیدہ بھی دنیا میں مسلمہ کی حیثیت اختیار کر چکا تھا کہ قرآن نے آ کر اس حقیقت کو بھی بے نقاب کیا اور کہا کہ یہ کفار کی روش ہے کہ واضی طبع وا انضل اللہ قال او بال تب و ما وجد علیہ ابانا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اسی طریقے پر چلتے جائیں گے جس طریقے پر ہمارے اسلاف چلتے چلے آ رہے ہیں. <تصفح> اس کے جواب میں قرآن نے کہا اول اوکان شیتان <تصفح> یڈ الا ازاب سعد خا انہیں اس طرح شیطان جہنم کے عذاب کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو یہ اسی راستے پر آنکھیں بند کیے چلے جائیں گے قرآن کریم نے یہ کہا اور ہم نے اس کے بعد پھر انہی بتانے کو ہم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا اور حریم کعبہ میں آراستہ کر دیا کہیں ماں باپ کی اطاعت فرض ہے کا عقیدہ کہیں اسلاف کے اتباع کا عقیدہ اور یہ اتباع اس حد تک کہ بچوں کو یہ پڑھایا جانے لگا کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطات خطائے بزرگ جانتے ہیں کہ یہ خطا ہے غلط ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں جانو سمجھ لو اور جاننے کے باوجود خطاع بزرگ گرفتن خطاس یعنی بڑوں کی غلطی پکڑنا بجائے خیش بہت بڑی غلطی اور گناہ ہے نتیجہ یہ کہ جو غلطی دو چار سو سال پہلے کہیں ہو چکی تھی وہ اسی طرح مسلسل چلی آ رہی ہے بلکہ جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے وہ اور مقدس بنتی جاتی ہے اور کوئی شخص اس غلطی کو غلطی کہہ دے تو اس کے خلاف شور برپا کر دیا جاتا ہے یہی ہے ہمارے قوم ہماری قوم کی وہ زینیت جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ اگر تقلید بودے دے خوب اگر اسلاف کی تقلید کرنا ہی اچھا طریقہ ہوتا تو پیمبر ہم رہے اجداد رفتے تو رسول اللہ بھی تو اپنے پھر اجداد کے راستے کے اوپر چلتے اور قوم کو یہ وارننگ دی تھی کہ یاد رکھو دمادم نقش ہائے تازہ رزت بیک صورت قرار زندگی نیس اگر امروزے تو پھر دو تصویر دو شسط بخا کے تو شرار زندگی نیز اور یہ در حقیقت ترجمہ تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث طیبہ کا کہ من تباہ من ہو منیستباہ جاؤ ما جس شخص کا آج اس کے گزشتہ کل سے زیادہ کامیاب نہیں وہ شخص تباہ ہو گیا سوچیے عزیزان مان جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہا ہو کہ جس شخص کے دو دن یکساں گزر گئے جس کا آج کل سے زیادہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا وہ تباہ ہو گیا کیا وہ یہ چیز کہے گا کہ جس طریقے کی اوپر تمہارے اسلاف چلتے آ رہے ہیں تم ان سے ایک قدم آگے نہ بڑھو زندگی ٹھر کر جامد ہو کر عزیزان مند رہ جائے اگر یہ چیز دنیا کی قومیں اپنا شہار اختیار کر چوتھا افسانہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مذہب کی دنیا میں چونکہ تواہم پرستی عام ہوتی ہے اس لیے اس قسم کے افسانہ تراشی اس قسم کی افسانہ تراشی مذہبی یاد تک ہی محدود ہوتی ہے فکر کی دنیا میں افسانے نہیں ہوتے سمجھا یہی جاتا ہے وہاں حقائق سے باس ہوتی ہے لیکن یہ صحیح نہیں فکر کی دنیا میں بھی ایسے ایسے افسانے تراشے جاتے ہیں جو مذہبی دیو مالا سے کسی طرح کم ہوش ربا اور تحیر انگیز نہیں ہوتے دنیا فکر میں اپلاتون یعنی پلیٹوں کا جو مقام ہے اس کا کسی علم نہیں وہ اڑائی ہزار سال سے جہان حکمت و دانش کا امام تسلیم کیا جاتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس امام اقل و فکر نے کیا افسانہ تراشا اس نے کہا کہ یہ محسوس کائنات جو ہمارے سامنے ہے در حقیقت موجود نہیں ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے اس کائنات سے معورہ ایک عالم امسان ورلڈ آف آئیڈیاز ہے وجود اس کا ہے اشیائے کائنات عالم امسال کا سایہ ہے لہذا عالم تمام ہلکائے دام خیال ہے افلاطون کے دلائل اس قدر نگاہ فریب اور اس کی منطق ایسی صحرنگیز تھی کہ اس نے اقوائے عالم کے دماغوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا اور اس کے اس نظریہ کائنات کی بنیادوں پر عجیب و غریب قسم کے مکاتب فکر و مدارس حکمت کی فلک سیر امارات استوار کی گئیں